اب میرے اختیار میں وہ چیز ہے نہیں جس کے لیے تم جلدی بچا رہے ہو اشارہ ہے عذاب الہی کی طرف مخالفین کہتے تھے کہ اگر تم خدا کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہو اور ہم کھلا تم کو جٹلا رہے ہیں تو کیوں نہیں خدا کا عذاب ہم پر ٹوٹ پڑتا تمہارے معمور میں اللہ ہونے کا تقاضا تو یہ تھا کہ ادھر کوئی تمہاری تقسیب یا توہین کرتا اور ادھر فورن زمین دھستی اور وہ اس میں سما جاتا یا بجلی گرتی اور وہ بھسم ہو جاتا ہے یہ کیا ہے کہ خدا کا فرشتہดา اور اس پر یہ ایمان لانے والے تو مصیبتوں پر مصیبتیں اور ذلتوں پر ذلتیں سہ رہے ہیں اور ان کو گالیاں دینے اور پتھر مارنے والے چین کیے جاتے ہیں الہ ان اندی ما تستعجلون به لقد ي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمین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 می تھسم فی الب رسن فی کت بین اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا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 وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه سم میں باسکم فی ہلو قبو اجن مسلم الئی مرجم بھی اکم سم میں یونبی اکم بیم وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے